بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الف رل آیات کل الحکیم الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے اکن أن أن النَّاسَ انہینجو الَّذِينَ آمَنُوا ن سبشری لین امنو ان, أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم سن دل فرون انہر سبین کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہیں میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے على کم لو سی مَا مست یو إِلَّا مفیل بَعْدِ بادی اللہ ربكم افلا حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے کوئی شفات یعنی سفارش کرنے والا نہیں ہے اللہ یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے یہی اللہ تمہارا رب ہے لہذا تم اسی کی عبادت کرو پھر کیا تم خوش میں نہ الیہ مرجعکم جميعا وعد کم حقا د ال خل کسم دئی دون امنوام فالی ہل کسلی نروہم شروع بھی مک فرو اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پیئے اور دردناک سزا بھگتے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقُّ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالہ بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد ہی بنایا ہے وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں ان فی اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لایات لقوم يتقون یقینا رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں ان انہالذین لا یرجون لقاءنا وربو بالحیات الدنيا وطمئننو بها والذین ہم عن آیاتنا غافلون مأواهم النار بما كانوا يكسبون حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اقتصاب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے انعام رب تجری مل في رفی جن اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک امال کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی دعواہم فیہا سبحانک اللهم و تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ فِي اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں وہ ادم اصل اوقن اوق ام فلما كشفنا عنه لم شف برحوں مرو کیا علا برس مصرفین میں کنو یا انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوش بنا دیے گئے ہیں وَلَقَدْ وما كانوا كذلك المجرمين لوگو تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسرے عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں تم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو اد لین بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ دل نلی انل ملک انبیو اندو ان جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمین کرو اے محمد ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں میں تو بس اس وہی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے خولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے قل شاء اللہ ہوں میں چلوں کم والد لو کمر اصل چاقل اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے فمن اظلم ممن افترا لا پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گڑھ کر اللہ کی طرف منصوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے یقینا مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اے محمد ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں سل متوتل سب کچھ میروکل بین ہوں فی می اختلی ف ابتدان سارے انسان ایک ہی امت تھے بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا الْمُنْتَظِرِينَ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اٹاری گئی تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں او نس روح نی برو ادل ہوں ادل ہوں کورو نو اصرو م لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فورن ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں فل بلی ول بہت بِهِمْ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا بتوں رِيحٌ نا جی حاسو جہ وظنوا مجم کلینک بهم دعوا الله مخلصين له لدی دعاوا اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور دری میں چلاتا ہے چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرہاں شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے فلما انجاهم اذا هم في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما ما بويكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم بما كنتم تعملون مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے دنیا کے چند روزہ مزے ہیں لوٹ لو پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو انما مثل انسل حیاتی کم انسمختلا پوبین بتل تختلا پوبین بتل کل نمت ادرف زیا نوح احلوہ قَادِرُونَ دونوں امر سجان سجانسن کلن تون کنو فصول ال قومی اتح دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب دھنی ہو گئی پھر این اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں مستقی تم اس دار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے ہدایت اس کے اختیار میں ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے للذین احسن خالدوں جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ولین ک مَا جز مِنَ اللَّهِ مینل منا كَأَنَّمَا چند مشیت کپان مِنَ مغلی میں اصحاب النار هم اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے ذلت ان پر مسلط ہوگی کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے تم اشوک اکم فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ پوک اکم ان چاوبل شہید بین نئی کنبتی کلی جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے ہنر تبلو کل لو ما اسلفت وردو الی اللہ اہم الحق وضل بن ما کنو یفترون اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزاق چکھ لے گا سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے کل سنل اد سو رو میخل ہی یمل مئیتیجل می چمل ہی ومی ادبی رل الله سپل اصل کو فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے کون اس نظم عالم کی تبدیر کر رہا ہے وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا آخر یہ تم کدھر پھیرائے جا رہے ہو كذالك حقت میں تو اے نبی دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سازت آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے شاخم میں اب دل خل قسوم میں یو آئی دوں او د الخل قسم میں یو آئی ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا ارادہ بھی کرے کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا ارادہ بھی پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو ال مین شوقی دی شپ اشب کم کے ست کم ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریقوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو میںل سالوم حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور کتاب کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روای کائنات کی طرف سے ہے ام قل فأتوا مثله من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كان اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خامخا اٹکل پچو جھٹلا دیا اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا منو کیا مبل مفسدی ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے و ان زب آملیم آمر کم الم بری اون امرو ابری امر اگر یہ تجھے چھٹ ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں نئیوں اپنا ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں مگر کیا تم بہروں کو سنائے گا وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں اپن سرو <يُبصرون> ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو ان اللہ لا يظلم الناس شيئا الناس انفسهم حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں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 اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فلواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے وَإن... مرجیو مر جیو ہوں شہیدال جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا مَتَى الْوَعْدُ إِن كُنتُم کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا مَا سی بل نسان ال مش لیکل متن اجن فَلَا اجل ام فلست کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی جم الجرمو إن, ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں اثم اذا ما آمنتم به وقد كنتم به تستعجلون کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلا تم کو دیا جا سکتا ہے أَحَقٌ قُلْ إِوَ إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنتُمْ <بِمُعْجِزِينَ> پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو نفسیوں کبھی ہوں بل کس تو وهم لا اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا الم اللہ حقوکم لم سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہے او اوی وی وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے یا الناس قد جاءتکم تم میر و شف الدوری وہ دہدنی لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے قل بفضل اللہ وبرحمته هو يجمعون اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں ال تم زل اللہ کم رز سجال تم منہ ہرام حل سجال تم منہ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 لا جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں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 والا نل اسلر سیک م اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے نہ چھوٹی نہ بڑی جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو اللہ لا خوف انخن اللہ تکو سنو جو اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوا کا رویہ اختیار کیا ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے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 ولا يحزنك ان العزت جميعا هو اے نبی جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے انل يدعون من دون الله ان يتبعون الا الظن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 جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں اور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 محمد کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا بانتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے میں دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں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 ل تو اجم امر کم اشور کے کم سل امر کم کم کم چویہ و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 تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو ت ان تولیتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرتم ان اكون من المسلمين تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تم میرا کیا نقصان کیا میں تم سے کسی اجر کا طلب نہ تھا میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا پس دیکھ لو کہ جنہیں متنوع کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کرنا دیا ان کا انجام کیا ہوا ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدین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 من بعدهم موسا مل پست بہو پستک بہو کی نو کو مجرمی پھر ان کے بعد ہم نے موسا اور ہارون کو اپنے نشانیوں کے ساتھ فرون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے نو ان پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے جم سہو موسا نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلا نہیں پایا کرتے اج تن لفن جن نل اب نتل کمل ونل کمل کدریا اسلام کم بنی انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں وقال فرعون ساحر اور فرون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو الم تم ملکو جب جادوگر آ گئے تو موسا نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو فلما موسى ما جئتم به الزحر إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْلِحُ مل الْمُفْسِدِينَ پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسا نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ وَلَوْ الْمُجْرِمُونَ اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو وَإنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ <الْمُسْرِفِينَ> پھر دیکھو کہ موسا کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہورتا لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا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 امسا نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتمتا للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے موس وقی تب قومی کم اب مسئلوں کم قیبل بشریل منی اور ہم نے موسا اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو پال في تر الدنيا ربنا فلائ عن سبيلك رَبَّنَ قُمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حتى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ موسیٰ نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فیرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز قیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے وَجَاوَزْنَا بِبَنِ إِسْرَائِلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَمُ وَعَدْوَا حَتَّى اِذَا کو پالی امنت بھی بنو اسرو ایل و نمل مسلم اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خدا وند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سرے اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں آ... الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ فل يوما ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آیه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بات کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِينَ صدق من فمختلفوا فمختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك جہ بينهم ن ہوں فيما كانوا فيه يختلفون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 فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لقد مر ابلت خون المتری الت خون ن مین الینکل مین القوصری اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا ان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 فلوکن پڑت انسل امنو کشنا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 فهل إلا مثل أيام الَّذِينَ دین مِن قَبْلِهِمْ قُلْ تب إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ تبری اب یہ لوگ اس کے سوا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 میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو ہوا والی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 وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ ڈرگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے المن سکم الحقوں میں روکم تدیلی نفسی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 اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں اور اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے